السلام علیکم پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم نے ہائٹ بیلنس ٹریز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی بلکہ ہم نے اے ای وی ایل ٹری کے بارے میں بات شروع کی تھی اور اس کا جواز کچھ اس طرح بنا تھا کہ میں نے آپ کو ایک سلائیڈ دکھائی تھی جس میں میں نے ایک بیلنسڈ سرچ ٹری بنایا تھا سورٹڈ ڈیٹا لے کے یعنی کہ جو نمبرز میرے پاس آ رہے تھے وہ سارٹیڈ بلکہ انکریزنگ سارٹیڈ آرڈر میں تھے اور اس کے ذریعے میں ایک نمبر لے کے اس کو ٹری میں انسرٹ کرتا گیا دوسرے کو لیا اس کو کیا تیسرے کو کیا اور یوں ہم آخر تک پہنچے لیکن جب وہ ٹری بنا تو اس کی صورت جو تھی وہ تو بالکل لنک لسٹ جیسی نکلی ہم نے یہ ساری کاروائی ٹریز کی اس وجہ سے شروع کی تھی کہ ہماری سرچز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ بہت تیز ہو جائیں اگر ہم ان کو لنک لسٹ یا ارے کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں آپ کو یاد ہوگا ہم نے لسٹ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ بنائی تھی جس میں سرچز جو تھی اگر ہمارے پاس آن آرڈر ڈیٹا ہے خاص طور پہ تو وہ سرچز کافی ٹائم لیتی تھی یعنی کہ اگر ہمارے پاس وہ لسٹ ہے تو ہمیں ایک لوپ بنانا پڑتا تھا جو کہ 1 سے لے کے ان تک عموماً چلتا تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ٹری ڈیٹا اسٹرکچر بنایا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر یہ ٹری جو ہے اس کی صورت کچھ بیلنسڈ سی بنے اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں یعنی کہ اس کی لیفٹ اور رائٹ right جو سب ٹریز ہیں وہ تقریباً برابر لگیں تو ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمیں log n یہاں پہ n جو ہے وہ نمبر آف نوٹس ہیں اتنے لیولس کا ٹری ہمارے پاس آئے گا جس کی بنا پہ ہم سرچز اگر کرنا چاہیں تو صرف لاگ این میں ہم اپنا آئٹم تلاش کر سکتے ہیں یا اگر وہ آئٹم ٹری میں موجود نہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ بھئی لاگ این کے بعد ہی کہ یہ آئٹم موجود نہیں اس وقت میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ فرض کرے ہمارے پاس ایک لاکھ آئٹمس ہوں نمبرز ہوں یا نام ہو اور اس سے اگر ہم ایک ٹری بنائیں جو کہ فرض کریں ایک بیلنسڈ سا ٹری بنتا ہے تو ہم تقریباً بیس کمپیرزنس میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ایک آئٹم جو ہے وہ اس میں موجود ہے کہ نہیں البتہ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ دکھایا کہ اگر وہ والا ٹری جو ہم بناتے رہے میں آپ کو سارٹڈ ڈیٹا دے دو چاہے وہ نام ہو چاہے وہ نمبرز ہو یا کوئی اور ڈیٹا آئٹمس ہو تو اس سے جو ٹری بنے گا آپ کا سرچ ٹری جو بنے گا وہ لنک لسٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو مسئلہ پھر وہی وہیں پہ آ گیا کہ بھئی اگر لنک لسٹ ہی بن رہی ہے تو سرچز جو ہیں وہ تو اس طرح فور لوپ اینڈ ٹائمز چلے گا تو تب جا کے پتا چلے گا کہ ایک آئٹم موجود ہے کہ نہیں اس کے بعد پھر ہم نے کاروائی یوں کی کہ میں نے آپ کو اے وی ایل ٹریز کے بارے میں بتانا شروع کیا تھا وہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اے وی ایل ٹری دو صاحب لینڈرز اور ویلیسکی نے ایکچولی 1962 میں یہ پروپوز کیے تھے یہ ترکیب جو ہے ٹری بنانے کی یا ایکچولی ٹری کو بیلنس کرنے کی یہ دو صاحب جو ہیں یہ رشین تھے 1962 میں انہوں نے یہ پیپر میں یہ چیز پبلش کی تھی کہ ایک بائنری سرچ ٹری جو ہے اس کو اس کی ڈی جنریٹ فارم سے بچانے کے لیے کیا, کیا جا سکتا ہے اور ان کی تجویز تھی کہ ہائٹ جو ہے اس کو لے کے معیار کے طور پہ بیلنس ٹریز بنائے جائیں یاد دہانی کے لیے میں آپ کو پچھلی دفع کی چند ایک سلائڈ دوبارہ دکھاتا ہوں اس سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں اور پھر ہم گفتگو آگے بڑھائیں گے تو پہلے یہ چند ایک سلائڈ پچھلی دفعہ کی دیکھیے اے ای وی ایل جیسے کہ میں نے کہا یہ دو رشین ہیں ان کے نام سے بنا ہے ایڈلسن ویلسکی اور لینڈرز جو کہ میں نے کہا کہ 1962 میں انہوں نے یہ پیپر پبلش کیا تھا جس میں انہوں نے یہ ترکیب پیش کی تھی اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ ان اے وی ایل ٹری از آئی ڈینٹیکل ٹو اے بائنری سرچ ٹری اکسپٹ ہائٹ آف دا لفٹ اینڈ رائٹ سب ٹریز کین ڈفر بائی ایٹ موسٹ ون اینڈ ہائٹ آف این ایم ٹیفائنڈ ٹو بی مائنس ون یہ جو ہائٹ والا معاملہ ہے یہ اصل میں ہم شروع سے اپنے ٹری کے ساتھ لگاتے آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے لیولز کا آئیڈیا آپ کو دکھایا تھا کہ اگر روٹ جو ہے وہ لیول ون پہ ہے تو لیول لیول زیرو پہ ہے تو لیول ون پہ اس کے دو چلڈرن یا دو نوٹس ہوں گے پھر لیول ٹو کے اوپر چار نوٹس آ سکتے ہیں اگر وہ ٹری جو ہے مکمل ہے اور اسی طرح چلتے جائیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹریورسل کے دوران ہم نے لیول آرڈر ٹریورسل کی بھی ایک کاروائی کی تھی جس میں اگر آپ کو دوبارہ یاد ہو تو ہم نے کیو کا استعمال کیا تھا لیکن یاد دہانی کے لیے میں آپ کو یہ دوسری سلائڈ دکھاتا ہوں اس پہ میں نے ٹری بنایا ہے جس پہ میں نے لیول کی بجائے اب لفظ ہائٹ استعمال کیا ہے تو اگر روٹ جو ہے جو اس کیس میں نمبر پانچ والا نوڈ ہے روٹ ہائٹ زیرو پہ ہے اگلے دو نوڈس جن میں دو اور آٹھ نمبر موجود ہیں وہ لیول ون یا ہائٹ ون پہ ہیں اس کے بعد ایک چار اور سات جو ہیں یہ لیول ٹو یا ہائٹ ٹو پہ ہے ٹو یعنی کہ روٹ سے دو لیول نیچے آخر میں تین صرف اکیلا جو ہے وہ لیول تھری پہ ہے تو اس سے یہ آپ بات بنی کہ اسٹری کا جو ٹوٹل یا لیول یا اس کی جو ٹوٹل ہائٹ ہے میکسمم ہائٹ اگر کہیں تو وہ تین ہے اے وی ایل یا ان دو صاحب نے جو تجویز پیش کی انہوں نے یہ کہا ٹریز جو ہیں ان کو ایسے بنایا جائے کہ کسی نوڈ کو آپ لیں تو اس کے لیفٹ سب ٹری اور رائٹ سب جو ہائٹس ہیں ان میں فرق جو ہے وہ ایک سے زیادہ نہ ہو اب یہ فرق کس طرح ہوگا آپ کسی بھی روٹ کسی بھی نوڈ کو روٹ بنا لیں اور وہاں سے اس نوڈ کا لیول لے کے آپ اس کے لیفٹ ٹری میں بالکل آخر تک جائیں یعنی کہ اس کے ڈیپسٹ لیول تک جائیں اور وہ پیمان پیمان اپنے سامنے رکھ کے وہ ہائٹ جو ہے آپ نکال لیں اس کے بعد آپ رائٹ سائٹ پہ جائیں اور اسی طرح جس نوڈ سے آپ شروع ہوئے وہاں سے جو لیف نوڈ آپ کو میکسیمم ڈیپتھ پہ ملتا ہے رائٹ ٹری میں وہاں تک کا لیول دیکھیں یا وہاں تک کی ہائٹ دیکھیں اب ان دونوں کو لے کے یعنی لیفٹ اور رائٹ سب ٹری کی ہائٹس کو لے کے ان کا ڈفرنس نکالیں بکول ان صاحب کے ان دونوں کے کہ یہ ڈفرینس جو ہے یہ 1 یا 0 اگر وہ دونوں برابر ہیں یا 1 ہو ہوگا یعنی کہ اگر لیفٹ مائنس رائٹ کر رہے ہیں تو اگر لیفٹ زیادہ ڈیپ ہے تو 1 ہو جائے گا اگر لیفٹ اور رائٹ right برابر ہیں تو 0 ہو جائے گا اور اگر رائٹ right جو ہے وہ ایک زیادہ ہے لیول میں یا ہائٹ میں تو یہ ڈفرنس 1 ہو جائے گا اب دوبارہ اس سلائڈ کی جانب دیکھیے کہ یہاں پہ اگر پانچ والے نوڈ پہ ہم بیٹھے ہوں تو اس کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس میں آپ نیچے تک جانے کی کوشش کریں تب تک کہ آپ کو اس کا آخری لیف نوڈ ملے یہ لیفٹ سب ٹری کا آخری لیف نوڈ ہو یہ نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ٹو سے لیفٹ میں ہی جائیں اور ون سے لیفٹ پہ ہی جائیں بلکہ پانچ سے اب آپ دو پہ آئیں دو سے آپ لیفٹ اور رائٹ right دونوں طرف جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ جو نوڈ آپ کو ڈیپسٹ لیول پہ ملے گا وہ ہے 3۔ تین جو ہے وہ روٹ جو ہماری پانچ ہے اس کے حساب سے تین لیولز ڈیپ ہے اب پانچ پہ بیٹھ کے آپ اس کے رائٹ سب ٹری کے ڈیپسٹ نوٹ تک جائیں جو کہ نمبر سات ہے اور جو لیول ٹو پہ ہے ان دونوں کا ڈفرنس اگر لیں گے تو وہ ایک نکلا تو ایوی ایل کنڈیشن کے حساب سے یہ ٹری جو ہے یہ بیلنسڈ ہے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کنڈیشن صرف روٹ نوڈ جو ہوتا ہے یا روٹ آف the ٹری ہے اس پہ نہیں لاگو ہوگی بلکہ یہ ہر نوڈ انڈس جو ہے بلکہ لیف نوڈ تک آپ چلے جائیں وہاں پہ بھی یہ لاگو ہوگی جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ اگر آپ نوڈ 2 پہ چلے جائیں تو اس کے left ٹری کی طرف اگر جائیں تو ڈیپسٹ level پہ آپ کو نوڈ 1 ملتا ہے اب نوڈ ٹو جو ہے وہ اس کی اپنی ہائٹ جو ہے وہ 1 ہے اور اس کا لیفٹ لیفٹ ٹری جو ہے سب ٹری جو ہے اس کا ڈیپسٹ لیول جو ہے وہ ٹو ہے یعنی کہ ڈفرنس جو ہے یا ہائٹ جو لیفٹ سب ٹری کی ہے دو کو روٹ لیتے ہوئے وہ ہوئی ایک اگر آپ دو کے رائٹ سرب ٹری کی طرف جائیں تو اس کا جو ڈیپسٹ نوڈ اب نکلا وہ پھر دوبارہ وہی تین ہے اور چونکہ دو نمبر نوڈ ہائٹ ایک پہ ہے اور تین والا نوڈ جو ہے وہ ہائٹ تین پہ ہے تو یہ ڈفرینس نکلا دو اب روٹ نوڈ اگر ہم دو کو سمجھیں تو اس کے لیفٹ ٹری کی ہائٹ ہے ایک اس کے رائٹ right ٹری کی ہائٹ ہے دو اور ان کا ڈفرینس جو ہے وہ اب نکلا ایک لیکن فارمولے کے حساب سے ہم چونکہ کہہ رہے ہیں کہ ڈفرنس کمپیٹیشن ہوگی لیفٹ ہائٹ آف لیفٹ سب ٹری مائنس ہائٹ آف رائٹ سب ٹری تو اس بنا پہ یہ ڈفرینس جو ہے یہ مائنس ون ہوگا اور یہ ڈفرنس جو جس کو ہم بیلنس فیکٹر بھی کہہ سکتے ہیں یہ نوڈ دو کے ساتھ ہو جائے گا یہ ٹری اگر آپ اپنے سامنے کاغذ پہ بنائے تو یہ کنڈیشن بھی لاگو کر سکتے ہیں اور ایک بات میں نے جو شروع کی سلائیڈ میں دکھائی تھی کہ ایک ایمٹی یعنی کہ ایک ایسا ٹری جس میں کوئی نوڈ نہیں اس کا لیول یا اس کے جو بیلنس ہے وہ بائی ڈیفینیشن مائنس ون ہوگا آپ یہ کاروائی اس ٹری کو بلکہ اس سے بڑا ٹری بنا کے یہ ہائٹ کامپیٹیشن ضرور کیجئے اس سے آپ کو کچھ پریکٹس ہو جائے گی آئیے اب میں آپ کو ایک ٹری دکھاتا ہوں جہاں پہ یہ کنڈیشن وائلیٹ ہوتی یعنی کہ اس میں یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوتی یہ اگلی سلائیڈ پہ یہ ٹری اب آپ کے سامنے ہے یہاں پہ دیکھیے کہ نمبر 6 جو ہے اب وہ روٹ نوٹ بن گیا ہے یہ روٹ آف دا ٹری ہے اور یہاں سے آپ کو میرے خیال میں دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ڈفرنس جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے کیونکہ اگر میں چھ کے لیفٹ سب ٹری کا ڈیپسٹ نوڈ ڈھونڈوں تو ایکچولی مجھے دو ملتے ہیں تین اور پانچ جو لیول تھری پہ یا ہائٹ تین پہ موجود ہیں البتہ جب میں اس کے رائٹ ٹری کو دیکھتا ہوں تو وہاں پہ آٹھ صرف موجود ہے جو کہ لیول ون پہ ہے لیفٹ سب ٹری چھ کا اس کا میکسم لیول جو ہے وہ تین ہوا رائٹ سب ٹری کا میکسم لیول ون ہوا ان کا ڈفرنس جو ہے وہ دو ہے اور چونکہ یہ ایک سے زیادہ ہے تو یہ والا ٹری جو ہے اب ایوی ایل ٹری نہیں ہوا میں آپ کو فوراً اگلی سلائڈ پہ لیا چلتا ہوں جہاں پہ میں نے یہی باتیں دہرائی ہیں کہ ایک بیلنسڈ بائنڈ ٹری بلکہ ایوی ایل ٹری کو ہائٹ بیلنسڈ ٹری بھی کہا جاتا ہے The height of a binary tree is the maximum level of its leaves. یہ یادہانی کہ یہ کسی خاص leaf node کی نہیں ہوتی بلکہ آپ کسی node سے شروع ہو کے deepest level تک جائیں جہاں پہ آپ leaves ملیں گے. دوسری The balance of a node in a binary tree in a binary search tree is defined as the height of its left subtree minus the height of its right subtree or آخر میں میں اب آپ کو ایک مثال دکھاؤں گا کہ یہ ایک بیلنس ٹری ہے جس میں اب میں نوڈس جو ہیں ان کو نوڈس میں ڈیٹا تو دکھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ میں اس کا بیلنس ون زیرو اور مائنس ون بھی دکھاؤں گا یہاں یہ سلائڈ دکھانے سے پہلے میں کہتا چلوں کہ جیسے ہی اب ہم نے یہ کاروائی شروع کی ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جیسے ہم بائنی سرچ ٹری بناتے وقت لیفٹ اور رائٹ نو uh, پوائنٹرس رکھتے تھے اس کے اندر ڈیٹا آئٹم رکھتے تھے اس کی ہم نے ایک پروویژن رکھی تھی تو اب یوں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم یہ ٹری بنائیں گے یا جب یہ ٹری بنا ہوگا تو اس کے نورس جو ہیں ان میں کسی طرح یہ انفارمیشن بھی ہمیں رکھنی پڑے گی کہ وہاں پہ لیٹسے بیلنس فیکٹر کیا ہے یا پھر ہم اس کی ہائٹ کمپیٹیشن کریں گے یعنی کہ یہ باتیں صرف ہم کہہ نہیں سکتے بلکہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ہمیں جب ہم یہ اپنا اے بی ٹری بنائیں گے یا اس کا ہم لیت سے سی پلس پلس کوڈ لکھیں گے تو یہ ساری کاروائی بیلنسنگ کی اس کی انفارمیشن رکھنے کی بھی ہمیں کرنی پڑے گی اب آئیے میں آپ کو سلائڈ پہ ایک ٹری دکھاتا ہوں جس میں میں نے یہ بیلنس فیکٹرز جو ہیں ون زیرو اور مائنس ون دکھائے ہیں اور ہم اس کو اگزامپل کے طور پہ دیکھیں گے فی الحال لیکن بعد میں ہم اس طرح کا ٹری خود بنائیں گے اور بلکہ اس کا کوڈ بھی لکھیں گے تو یہ سلائیڈ کی جانب دیکھیے یہاں آپ ٹری میں میں نے نوڈز میں ڈیٹا تو نہیں دکھایا بلکہ میں نے وہاں پہ وہ بیلنس فیکٹر یہ جو لیفٹ اور رائٹ سب ٹریفرنس ہے وہ میں نے دکھایا ہے اب اگر روٹ کو آپ دیکھیں تو اس کا بیلنس فیکٹر مائنس ون ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی کامپیٹیشن ہم پہلے کر سکتے ہیں اور وہ اس طرح کہ آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے مجھے بتائیے کہ اس کے لیفٹ سب ٹری جو روٹ نوڈ ہے اس کے لیفٹ سب ٹریو جو ہیں وہ اس کا ڈیپسٹ لیول کیا بنتا ہے تو وہ بنا اگر آپ اس کو دیکھیں ایک دو اور تین کیونکہ روٹ جو ہے وہ لیول 0 پہ ہے تو اس کا نیکسٹ لیول 1 پھر 2 پھر 3 لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ لیول تین تک جاتا ہے اب آئیے رائٹ سب ٹری کی جانب اس میں دیکھیے کہ کوئی لیف نوٹ جو ہے وہ میکسمم لیول اس کا کیا بنتا ہے اس میں چند ایک لیف نوڈز ہیں اس میں کچھ لیف نوٹس جو ہیں وہ لیول 3 پہ بھی ہیں اور لیول 4 پہ بھی ہیں تو اس بنا پہ میں لیول 3 کو تو نہیں لوں گا میں لیول 4 کو لوں گا اور اس کی وجہ سے اس کا جو لیول بنا یا اس کا رائٹ right سب کی جو ہائٹ بنی وہ بنی چار اب تین جو لیفٹ کی ہے چار جو رائٹ right کی ہے اس کا ڈفرنس مائنس ون ہے جو کہ میں نے اس کے روٹ میں انڈیکیٹ کیا ہے اب میں نے کہا تھا کہ یہ صرف آپ نے روٹ کے ساتھ نہیں کرنا بلکہ اس کے بقیہ نوڈز میں بھی آپ یہی کاروائی کر سکتے ہیں تو ایز این ایکسرسائز آپ اس کے لیفٹ سب ٹری کو لے لیجئے وہاں پہ اگر بیٹھے ہیں آپ تو وہاں سے دیکھیے کہ لیف نوڈ جو ہے یا لیف نوڈز جو ہیں وہ کہاں تک ہیں اگر آپ لیفٹ پہ ون پہ یہ جو پہلا نوڈ ہے اس پہ آتے ہیں تو یہاں سے دو لیولز نیچے جا کے آپ کو لیف نوٹ ملتے ہیں ڈیپسٹ رائٹ right میں جائے تو لیول ایک پہ ایک لیول کے ڈفرنس پہ آپ کو نوٹ مل جاتا ہے تو اس پنا پہ لیفٹ سب کا لیول جو ہے وہ میکسیمم دو نیچے تک جا رہا ہے رائٹ right والے کا ایک اس کا ڈفرنس ہوا ایک جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ٹری لے کے آپ یہ ہائٹس کی کمپیٹیشن کر کے ان کے ڈفرینس نکالیے یہ چیز سمجھنی اس سٹیج پہ ضروری اس لیے ہے کہ ہماری نہ صرف جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کو اس کا لحاظ رکھے گی بلکہ ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہمارا ٹری جو ہے وہ اس کا بیلنس نہیں رہتا کسی وجہ سے یا انسرشن کی وجہ سے یا ڈلیشن کی وجہ سے تو ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا جس کی بنا پہ ہم یہ بیلنس ریسٹور کریں گے وہاں پہ بھی یہ ہائٹ کمپیٹیشن جو ہے اس کا استعمال ہوگا تو آئیے ہم اب اس جانب چلتے ہیں کہ بھئی یہ ٹری جو ہے آخر اس نے شروع سے ایک نوڈ سے پھر دو پھر تین اس طرح بڑھتے بڑھتے اس ٹری نے بڑھتے جانا ہے اور اس ٹری میں سے ہم نوٹس کو نکالیں گے بھی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بائنری سرچ ٹری بنانے کی وجہ کیا تھی کہ ہم ڈیٹا اس میں ڈال کے پھر ہم ڈیٹا آئٹمس ڈھونڈنا چاہتے تھے اور کبھی ایسا بھی تھا کہ ہم اس میں سے ڈیٹا آئٹمس نکالتے تھے اب یہ جو تین چیزیں ہیں ہماری انٹرفیس کی یہ اب ہمیں اس لحاظ سے کرنی پڑے گی کہ یہ ٹری جو ہے یہ ان کاروائیوں خاص طور پہ انسرٹ اور ڈلیٹ کی وجہ سے کسی طرح بیلنسڈ رہے یہ کاروائی کرنے کے لئے میں اب آپ کو چند ایک سلائڈ دکھاتا ہوں جس میں یہ صورت حال سامنے آئے گی کہ انسرٹ فی الحال انسرٹ کی وجہ سے یہ بیلنس جو ہے ٹری کا یہ کیسے چینج ہوتا ہے اور اس چینج کی بنا پر اگر یہ کنڈیشن جو ہے AVL کی یہ سیٹسفائی نہیں ہوتی تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو آئیے اس اگلی سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب میں نے وہی ٹری آپ کو دوبارہ دکھایا جس میں فی حال ڈیٹا تو نہیں البتہ اس میں وہ بیلنس فیکٹرز جو ہیں وہ میں نے ہر نوڈ میں دکھائے ہیں مائنس ون ون زیرو اور بکیا اچھا اب میں نے یہ کیا ہے کہ فرض کریں اس ٹری میں میں ایک نیا نوڈ انسرٹ کرنا چاہتا ہوں اب انسرٹ کے کون کون سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں یہ بات کہنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بائنری سرچ ٹری میں انسرشن انسرشنز جو تھیں وہ ہم ایک بڑی خاص ترتیب سے کرتے تھے اور اس میں ہم نے ایسا کیا تھا کہ ان نیا نوڈ جب آتا ہے اس میں جو ڈیٹا آئٹم ہم ڈالنا چاہتے ہیں اس کو ہم روٹ نوڈ میں جو ڈیٹا آئٹم ہے اس سے کمپیر کرتے تھے اگر جو نیا ڈیٹا آئٹم ہے وہ روٹ یا کسی لحاظ سے کم ہے یا سورڈ آرڈر میں کم ہے یا کسی آرڈر کے لحاظ سے کم ہے تو ہم کہتے تھے کہ یہ نیا ڈیٹا آئٹم جو ہے اس روٹ نوڈ کی لیفٹ سب ٹری میں جا کے اپنی کہیں جگہ تلاش کرے گا اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈیٹا آئٹم نیچے آتا آتا آخر کار کہیں اپنی جگہ ڈھونڈ کے ایز اے لیف نوڈ اس ٹری میں لگ جاتا تھا اور ہم اس وقت یہ کہتے تھے کہ اگر اب ہم اس ٹری کا ان آڈر ریورسل کریں تو یہ جو نیا ڈیٹا آئٹم ہے یہ اب ترتیب کے حساب سے اپنی صحیح جگہ پہ آ جائے گا اچھا یہ بات سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ اس سلائیڈ کی جانب آئیے یہاں پہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک خاص ڈیٹا آئٹم جو ہے وہ کہاں پہ لگے گا کیونکہ میں نے تو اس ٹری میں اصل میں آپ کو وہ ڈیٹا آئٹم جو موجود ہیں وہ تو دکھائے نہیں لیکن میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ نیا نوڈ جو ہے یا نیا ڈیٹا آئٹم کہاں کہاں جا سکتا ہے تو آپ فورن کہیں گے جہاں پہ بھی لیف نوڈ آنے کی فیسلٹی یا پروویژن موجود ہے تو دیکھیے میں نے یہاں پہ یہ کافی جگہوں پہ لیف نوڈز دکھائے ہیں جہاں پہ ایک نیا ڈیٹا آئٹم آ سکتا ہے البتہ میں نے اس وہاں پہ یہ نہیں شو کیا کہ یہاں پہ نیا آئٹم آئے گا بلکہ وہاں پہ میں نے یہاں لیٹر یو استعمال کیا ہے لیٹر بی استعمال کیا ہے یہ سمبلز انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اگر نیا نوڈ فرض کریں آپ اس میں یو ون پوزیشن لے لیں جو کہ اس ٹری کے لیفٹ موسٹ نوڈ جو ہے لیف نوڈ جس میں بیلنس زیرو تھا وہاں پہ لگتا ہے تو یہاں پہ اگر نیا نوڈ انسرٹ ہوگا تو یہ ٹری جو ہے یہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا یعنی کہ کہیں نہ کہیں لیفٹ اور رائٹ right کا جو ڈفرنس ہے وہ ایک سے زیادہ ہو جائے گا اسی طرح u2 پوزیشن اسی طرح u3 تھری پوزیشن یو البتہ اس کے بعد دیکھیے کہ دو پوزیشن b اور b نظر آ رہی ہیں یعنی یہاں پہ اگر نیا نوڈ لگے تو ٹری جو ہے اوور آل اس کا بیلنس برقرار رہے گا بیلنس سے مراد کے ڈفرنس لیفٹ اور رائٹ right کا 1, 0 یا 1 رہے گا اسی طرح آپ دوسری جگہ بھی دیکھ رہے ہیں u5 سے لے کے اصل میں u12 تک جگہیں ہیں جہاں پہ اگر نیا نوڈ لگے تو ٹری جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ چار اور جگہ ہیں جہاں پہ کہ اگر آپ کا نیا نوڈ لگے تو ٹری جو ہے وہ بیلنسڈ رہے گا اب یہ صورتحال دیکھنے میں تو چلو سمجھ آ گئی لیکن ایونچلی ہم نے اس کو کسی پروگرام میں یا کسی سی لائبریری میں کسی سی کلاس میں سی پلس پلس کی کلاس میں ہمیں یہ ڈالنا پڑے گا اور موسٹ لائکلی یہ ہماری جو انسرٹ روٹین ہے اس میں اس چیز کا لحاظ رکھنا پڑے گا تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو تصویر ہمارے سامنے آئی اس بنا پہ ہم کوئی نتیجہ اخذ کریں جس کو پھر ہم ایک کنڈیشن بنا لیں یا ایک سیٹ اف کنڈیشن بنا لیں جو کہ ہمارا جو انسرٹ پروسیجر ہے اس کے اندر موسٹ سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے ذریعے اس میں چلا جائے گا تو یہ تصویر تو آپ کے سامنے رہی البتہ میں اب آپ کو اگلی سلائڈ پہ لے جاتا ہوں جہاں سے وہ نتیجہ جو اخذ ہوتا ہے وہ میں نے پریزنٹ کیا ہے تو دیکھیے سلائیڈ کی جانب کہ the ٹری becomes ان only اونلی اف newly نیولی node نوڈ از ا لیفٹ ڈیسینڈنٹ آف ا نوڈ دیٹ پریویسلی ہیڈ اے بیلنس آف اور یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ وہ u1 سے u8 ہیں اور از اے ڈیسینڈنٹ a node نوڈ previously پریویسلی ہیڈ اے بیلنس آف 1 پر میں, میں نے لکھا ہے یو نائن سے یو ٹویلو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تصویر جو میں آپ کے سامنے پچھلی سلائڈ میں رکھی تھی ٹری کی اس میں یاد ہو بلکہ میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں کہ دیکھیے یو ون سے لے کے یو یہ وہ پوزیشن جہاں پہ ٹری میں اگر نیا نوٹ آئے تو ٹری انبیلنسڈ ہو جاتا ہے تو اب یہاں سے اگر آپ اوپر کی جانب جائیں تو دیکھیے کہ آپ کو نوٹس رستے میں کون سے ملتے ہیں اور ان کے بیلنس فیکٹرز کیا ہے اگر آپ یو ون کو لے لیں تو اس کا جو پیرنٹ بنے گا اس کا بیلنس فی الحال زیرو ہے اس کا پیرنٹ جو ہے اس کا بھی بیلنس زیرو ہے اور اس کے بعد اوپر اگر آپ آئیں تو اس کا بیلنس فیکٹر جو ہے وہ ون ہے اسی طرح اگر آپ یو فائیو کو لے لیں تو یہاں سے بھی آپ شروع ہوں تو اگر آپ اوپر کی طرف جائیں یعنی کہ پیرنٹ کی طرف جائیں تو آپ کو آخر کار ایک نوڈ ملتا ہے جہاں پہ بیلنس جو ہے وہ ون ہے تو جو پہلی بات میں نے سلائیڈ میں کہی ہے وہ یہ کہ ٹری بیکمس ان بیلنسڈ اونلی اف دا نیولی انسرٹیڈ نوڈ از اے لیفٹ ڈیسینڈنٹ یہ لیفٹ ڈیسینڈنٹ کا مطلب کہ بھائی اس میں گرینڈ چائلڈ یا گرینڈ گرینڈ چائلڈ کے حساب سے یہ اس نوڈ کا لیفٹ ڈیسینڈنٹ ہے جس میں کہ بیلنس 1 تھا اور یہ u1 اور u8 کا کیس ہے دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی بھی نوڈ کو لیں جس میں ویلیو 1 ہے بیلنس کی اس کے لیفٹ ٹری کی جانب چلیے اور وہاں پہ آپ کو جو ڈیسینڈنٹس ملیں گے وہ ہیں u1, u2, u3, u4 یا u5, u6, u7, u8 البتہ یہیں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ نوڈ ون والا لیں فرض کریں جس میں کہ بیلنس ون ہے جو لیفٹ سب ٹری میں ہے اس کے رائٹ سب ٹری میں جائیں اور اس میں ڈیسینڈنٹس دیکھیں وہاں پہ اگر کوئی چیز انسرٹ ہوتی ہے تو بیلنس برقرار رہتا ہے سلائڈ پہ دوسری بات کہ دا نیولی انسرٹیڈ نوڈ از اے ڈیسینڈنٹ یعنی کہ گرینڈ چائلڈ یا گرینڈ گرینڈ چائلڈ آفنٹ پر ہیڈ اے balance of مائنس ون اور دوبارہ میں آپ کو یہ ٹری دکھاتا ہوں جس میں اگر آپ مائنس ون والا کوئی نوٹ لیں تو اگر اس کے رائٹ right سب کی جانب جائیں تو یہاں پہ یو نائن یو اور یو ٹویلو جو ہے اس میں اگر یہاں پہ اگر نیا نوٹ آئے تو وہ ٹری جو ہے وہ ان ہو جائے گا اگر دیکھا جائے تو یہ بات ذرا آبیس ہے کہ دیکھیں اگر ایک نوڈ کا بیلنس فیکٹر مائنس ون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رائٹ ٹری آلریڈی اس کے لیفٹ ٹری سے ایک لیول ڈیپ ہے اب اگر نیا نوڈ اسی ٹری میں لگ جائے تو لازمن وہ ٹری جو ہے وہ اور ڈیپ ہو جائے گا کیونکہ دیکھے نیا نوٹ جو ہے وہ اپنے ایک نئے لیول پہ لگتا ہے وہ کسی نوڈ کو ریپلیس نہیں کر رہا اس بنا پہ اگر آپ مائنس ون والے نوٹ کے رائٹ سب ٹری میں نیا ڈیٹا ڈالیں گے تو وہ یقیناً وہ مائنس ٹو ہو جائے گا کیونکہ لیفٹ میں تو آپ نے ڈالا نہیں اسی طرح اگر ایسے نوڈ جس کا بیلنس پہلے ون تھا یعنی کہ اس کا لیفٹ ٹری جو ہے وہ رائٹ right سے ایک بڑا تھا ہائٹ کے حساب سے تو لازمن اس کے اندر اگر ایک نیا نوڈ ڈالیں گے تو پھر وہ اس کا لیول جو ہے وہ ایک بڑھ جائے گا جس کی بنا پہ وہ ڈفرنس جو ہے وہ اب ٹو ہو جائے گا یہ کاروائی میں آپ کو دوبارہ سلائیڈ پہ اس طرح دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اب میں نے ان پوزیشنز کو اس کے جو گرینڈ پیرنٹ ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے یعنی کہ دیکھیے ون جس کا بیلنس تھا اس والے نوڈ کے لیفٹ ڈسینڈنٹس جو ہیں وہ میں نے انڈیکیٹ کیے ہیں اس ایرو کے ذریعے وہ یو ون یو ٹو یو تھری یو فور بنے ایک دوسرا نوڈ ہے جس کا بیلنس فیکٹر ون ہے اسی طرح ایک تیسرا نوڈ ہے جس کا بیلنس فیکٹر مائنس ون ہے اور یقیناً اگر آپ روٹ نوٹ پہ جائیں جو کہ مائنس ون ہے تو اس حساب سے بھی یہ جو یو فائیو سے لے کے یو ٹویلو ہے ادھر اگر نیا نوٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے ٹری جو ہے اب وہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا یہاں سے یہ پتا چلا کہ ان بیلنسڈ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ تو خیر صاف ظاہر ہے کہ ہم ایک نیا نوٹ انسرٹ کر رہے ہیں لیکن یہ نیا نوڈ اصل میں جا کہاں رہا ہے جس کی بنا پہ وہ ٹری جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جاتا ہے اب چلتے ہیں کہ چلو اب پتہ تو چل گیا کہ نیا نوٹ کہاں پہ جاتا ہے جس سے بیلنس خراب ہوتا ہے تو اب کہ اس کے بارے میں کیا کیا جائے تو اس سلائیڈ میں میں آپ کو ٹری کا ایک حصہ دکھا رہا ہوں جو کہ روٹ نوڈ کے حساب سے اس کا لیفٹ سب ٹری ہے ہم گفتگو جو ہے فی الحال اس سب ٹری کی طرف ہی رکھتے ہیں بعد میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پورے ٹری کے اوپر کیسے لاگو ہوگی اس سلائیڈ میں میں نے لیفٹ سب ٹری کو ایک خاکے کے ذریعے ایک دائرے کے ذریعے علیحدہ دکھایا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گفتگو جو ہے فی الحال اس سب ٹری تک محدود رکھیں گے تو آگے اگلی سلائیڈ پہ اب میں نے اس کو اس طرح دکھایا ہے کہ جو روٹ نوڈ ہے وہ تو اوپر ہے کہیں البتہ جو لیفٹ سب ٹری کا جو پہلا نوڈ ہے اس کو میں اب لیٹر اے سے انڈیکیٹ کر رہا ہوں اور اس کا میں نے لیول فیکٹر یا بیلنس فیکٹر ایک دکھایا ہے اس کے بعد اس کا جو لیفٹ سب ٹری ہے اس کا جو پہلا نوڈ ہے اس کو میں نے لیٹر بی سے دکھایا ہے البتہ جو بقیہ نوڈز ہیں اس پورے لیفٹ ٹری کے ان کو میں نے اب انڈیویژلی اکیلا اکیلا نہیں دکھایا بلکہ میں ان کو اس ٹرائنگل نوٹیشن کے ذریعے دکھا رہا ہوں کہ یہ جو نوڈ اے ہے اس کا ایک رائٹ سب ٹری موجود ہے جس کو میں نے ٹی تھری کہا ہے اس میں بے شک ایک یا کوئی بھی نوڈ نہیں یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو گفتگو کے لیے یا ہم نے جو بیلنسنگ کاروائی کرنی ہے اس کے لیے اب میں یہ ٹرائنگل نوٹیشن استعمال کروں گا اسی طرح جو بی نوڈ ہے اس کے بھی لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز جو ہیں ان کو میں نے ٹرائنگل uh, کے ذریعے انڈیکیٹ کیا ہے بلکہ ان کو میں نے نام بھی دے دیے ہیں ٹی ون ٹی ٹو اور ٹی اور دیکھیے اسی سلائڈ پہ میں نے یہ دکھایا ہے کہ جو نوڈ بی ہے اس کا چونکہ بیلنس فیکٹر زیرو ہے تو اس بنا پہ جو اس کے لیفٹ اور رائٹ سب ٹریز ہیں یعنی ٹی ون اور ٹی ٹو یہ ہائٹ میں برابر ہیں البتہ جو نوڈ اے ہے اس میں چونکہ بیلنس فیکٹر جو ہے وہ ایک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا جو رائٹ سب ٹری ہے جو کہ میں نے ٹی تھری سے انڈیکیٹ کیا ہے یا دکھایا ہے وہ لیول کے حساب سے ایک لیول کم ہے جو کہ میں نے اس طرح دکھایا ہے کہ یہ دیکھیے دو ڈیشڈ لائنز ہیں جو کہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں بی والے سب ٹی ون اور T2, اگر ایک لیول پہ موجود ہیں اور ٹی تھری جو ہے وہ کسی لیول تک پہنچتا ہے تو ان کا ڈفرنس جو ہے وہ اب ایک ہے اب اس نوٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں نیا نوڈ انسرٹ کرتا ہوں اور اس بنا پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹری کے بیلنس پہ کیا فرق پڑتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب کیا, کیا جائے تو واپس سلائڈ کی جانب دیکھیے اب میں نے ایک نیا نوڈ ایڈ کیا ہے یہاں پہ اب وہی بات کہ یہ نیا نوٹ جو ہے یہ کہاں پہ جا سکتا ہے تو اس نوٹیشنل ٹری کو بھی سامنے اگر آپ رکھیں یعنی جس میں میں نے کچھ نوڈ تو دائروں کے ذریعے اور کچھ ٹرائنگلز کے ذریعے دکھائے ہیں تو یقیناً یہ نیا نوٹ جو ہے یہ ٹی ون میں بھی جا سکتا ہے ٹی ٹو میں بھی جا سکتا ہے ٹی میں بھی جا سکتا ہے لیکن فی الحال میں یہ کہتا ہوں کہ نیا نوٹ جو ہے وہ اس ٹی میں جا رہا ہے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا وہ ٹی ون کے کسی نوڈ کو ریپلیس نہیں کر رہا بلکہ ایز اے نیو لیف نوڈ آئے گا جس کی بنا پہ ٹی ون کا جو لیول ہے وہ ایک اور بڑھ جائے گا جو میں نے اس طرح انڈیکیٹ کیا ہے کہ اب میں نے یہ دوسری ڈیش لائن لگا کے رائٹ right سائیڈ پہ انڈیکیٹ کیا ہے کہ اب جو نیا ٹری بنا ٹی ون پلس یہ نیا نوڈ اس کا جو لیول ٹی تھری کا جو لیول ہے اس میں ڈفرنس جو ہے اب ٹو ہو جائے گا یہ ڈفرنس جو ہے اب میں نوڈ اے میں بھی دکھا رہا ہوں اور نوڈ بی میں بھی دکھا رہا ہوں اور ہماری جو اے وی کنڈیشن ہے وہ اب وائلیٹ ہو رہی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہمیں وائلیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے تو پھر کیا, کیا جائے یہاں پہ یہ جو دو صاحب تھے انہوں نے یہ تجویز پیش کی دیکھیے کہ ٹری کہ کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ہم ایک خاص ترتیب سے رکھتے ہیں یعنی کہ اگر ہم اس کا ان آڈرسل کریں کسی وقت بھی تو ڈیٹا جو ہے وہ سورٹڈ آرڈر میں باہر آتا ہے اب یہ سارٹڈ آرڈر کیا ہے یہ اس ڈیٹا کی نیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے مثلا اگر آپ کے پاس نمبرز ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ نمبرز انکریزنگ آرڈر میں کیا ہوتے ہیں ایک دو تین چار پانچ اگر وہ لیٹرز ہیں اے بی سی تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیٹر اے جو ہے وہ لیٹر بی سے چھوٹا ہے لیٹر بی جو ہے وہ لیٹر سی سے چھوٹا ہے بلکہ اس لیکسوگرافک آرڈر اس چیز کو لیٹرز کے آرڈر کو لیکسوگرافک آڈر کہتے ہیں آپ کی ڈکشنریز آپ کی ٹیلی فون ڈائریکٹریز ناموں کی ترتیب عموماً اسی طرح ہوتی ہے کہ جو لیٹر اے سے شروع ہونے والے الفاظ یا نام ہیں وہ پہلے آتے ہیں اب اگر ہم ناموں سے فرض کریں یہ ٹری بنائیں گے تو ان آرڈر ریورسل کی بنا پہ وہ نام جو ہیں وہ سوٹڈ آڈر میں آئیں گے اب یہاں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ٹری کے اندر ڈیٹا میں اس طرح رکھوں کہ جب بھی میں اس ٹری کا ان آڈر ریورسل کروں تو ڈیٹا ہمیشہ سارٹڈ آڈر میں آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹری کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ نوڈز کے حساب سے کسی خاص ترتیب میں ہونا اس کا لازمی ہے کہ نہیں فرض کریں آپ کے پاس نمبرز ہیں ایک سے لے کے دس تک کیا یہ لازمی ہے کہ پانچ جو نمبر ہے وہ اس کے روٹ نوڈ میں ہو یا نمبر سات اس کے روٹ نوڈ میں ہو اگر آپ سوچیں تو ایسی بات لازم نہیں ہے آپ ٹری جیسے مرضی بنائیں دو شرطیں قائم رکھیں ایک یہ کہ وہ بائنری ٹری ہو اور دوسرا یہ کہ جب میں اس کا ان آڈر ٹریورسل کروں تو جو ترتیب نکلے اس ڈیٹا کی وہ لیٹ سے سورٹڈ آرڈر میں ہو ان صاحب نے اسی تجویز اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر ٹری کا بیلنس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے تو ٹری کو کسی طرح ری آرگنائز کر دو یعنی کہ اس کے نوٹس کو ری لنک کرو اس طرح کہ ٹری کا بیلنس جو ہے وہ ان کی یہ جو کنڈیشن تھی سیٹسفائی کرے لیکن ان آرڈرسل جو ہے وہ وہی رہے اب ان دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے واپس چلتے ہیں یہ جو ہم نے ٹری کی مثال اپنے سامنے رکھی جس میں میں نے ٹرائنگل کے ذریعے سب ٹریڈیکیٹ کیے ہیں کہ اس ٹری کو لے کے ہم اس کے ساتھ کیا کریں کہ ہائٹ بھی مینٹین ہو جائے اور ہماری یہ جو آرڈر کنڈیشن ہے یہ بھی سیٹسفائی ہو جائے تو اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب میں نے یہ انڈیکیٹ کیا ہے یا لیفٹ سائیڈ پہ اگر دیکھیں تو یہ وہی ٹری ہے جس میں میں نے نیا نوڈ ڈالا جو کہ ٹی ون کے اندر کسی پوائنٹ پہ ایز اے لیف نوڈ ایک نیا لیف نوڈ آیا ہے جس کی بنا پہ اس ماڈرفائڈ ٹی ون دیکھیے یہ ٹی ون ٹری جو ہے اب اس کی یہ ٹرائنگل جیسی صورت نہیں رہی اس میں ایک نیا نوڈ آ گیا ہے اس بنا پہ اس ٹی ون اور ٹی تھری کا ڈفرنس جو ہے وہ ٹو ہے جو کہ نوڈ اے کو اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی میرا لیفٹ سب ٹری جو ہے وہ جس لیول پہ ہے یا جو اس کی ہائٹ ہے اور جو میرا رائٹ سب ٹری ہے اس کی جو ہائٹ ہے اس میں ڈفرینس جو ہے اب دو ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو دائیں جانب وہی ٹری جو ہے اس کو کچھ ری ارینج کیا ہے اگر آپ اس کو صرف جائزے کی صورت سے دیکھیں تو چند باتیں ایک دم سامنے آتی ہیں وہ یہ کہ آل آف اے سڈن اے جو نوڈ تھا وہ اب اس ٹری کا روٹ نہیں رہا بی جو ہے وہ اس کا روٹ بن گیا ہے دوسری بات کہ ٹی جو تھا وہ بی کا رائٹ سب ٹری تھا لیکن اب وہ اے کا لیفٹ سب ٹری بن گیا ہے ٹی جو ہے ابھی بھی اے کے ساتھ ہی ہے اور اے جو نوڈ ہے وہ اب بی کا رائٹ سب ٹری بن گیا ہے اور اس کے ساتھ دیکھیے کہ کس طرح یہ جو ٹرائنگلز جو میں نے بنائے ہیں یہ نیچے اوپر ہو گئے ہیں جس کی بنا پہ میں نے یہ انڈیکیٹ اب کیا ہے کہ جو رائٹ پہ ٹری ہے وہ اے اور بی کے حساب سے اب بالکل بیلنسڈ ہے دیکھیے بی کے اندر بیلنس جو ہے میں نے زیرو انڈیکیٹ کیا ہے اور اے کے اندر بیلنس بھی میں نے زیرو انڈیکیٹ کیا ہے کیونکہ T2 اور T3 جو تھے یہ دونوں برابر تھے T1 ون البتہ ایک لیول اور بڑھ گیا ہے لیکن جس طرح میں نے ان کی شکلیں بنائی ہیں تو اسکیل اس کا بھی اگر حساب رکھیں تو اب دیکھیے کہ یہ بیلنس بن گیا ہے لیکن جو بات غور طلب ہے وہ میں نے نیچے دکھائی ہے کہ اگر آپ یہ لیفٹ والے ٹری کا ان آڈر ریورسل کریں تو وہاں پہ یہ بنتا ہے T1, B, T2, A تھری اور رائٹ سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں ان آڈر ریورسل وہی بنتا ہے ٹی ون بی اور ٹی تھری اب یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو بات میں نے ابھی کہی تھی کہ ٹری کے اندر ڈیٹا جو ہے ان کا کسی خاص نوڈ میں ہونا اور اس نوڈ کا کسی خاص پوزیشن پہ ہونا ٹری میں کوئی لازم شرط نہیں آپ نے دیکھا جیسے کہ ان صاحب نے تجویز کیا تھا کہ ہم اگر یہ کنڈیشن لگائیں کہ جو ہائٹ کے ڈفرنسز ہیں وہ ایک سے زیادہ نہیں ہوں گے جب بھی ہمیں یہ وائلیشن نظر آئے گی تو ہم ٹری کو ری آرگنائز کریں گے جس کی بنا پہ ہماری یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائے گی ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ اس ماڈیفکیشن کو روٹیشن کہتے ہیں کیونکہ اگر آپ دوبارہ اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے تو کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے اے جو ہے وہ نیچے کی طرف آ گیا اور بی جو ہے وہ اوپر کی طرف چلا گیا ہے یعنی کہ یہ جو لنک ہے اے بی یہ جو دو نوٹس کے درمیان لنک ہے ایزف کہ ہم نے ٹری کو اس لنک کے ارد گرد گھمایا ہے جس کی بنا پہ بی جو ہے وہ اوپر بی جب اوپر گیا تو اس نے یہ ٹی ون کو بھی اوپر کی طرف کھینچ لیا ہے البتہ چونکہ اے اب اس کا رائٹ سب ٹری بن گیا ہے تو ٹی سب ٹری نہیں ہو سکتا لیکن وہی بات کہ ٹی اگر رائٹ سب ٹری بی کا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کہاں جائے وہاں پہ وہ پھر ان آرڈر کی بات آئی کہ وہ ان آڈر میں اگر اے کا لیفٹ سب ٹری بن جائے تو پھر یہ جو انڈر ریورسل ہے یہ وہی بنتی ہے جو کہ پہلے تھی جب کہ ہم نے نیا نوڈ ابھی ڈالا تھا اس کے اندر ری نہیں کیا تھا یہاں پہ آپ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ہم ایک پورا ٹری شروع سے بناتے ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بائنی ریسرچ ٹری بھی اسی طرح پہلے ایز این ایگزامپل بنایا تھا اور اس کی بنا پہ پھر ہم نے اپنا انسرٹ پروسیجر بنایا تھا اور بعد میں اس کا سی کوڈ بھی لکھا تھا تو آئیے میں اب چند نمبرز لے کے ان سے یہ وی ایل ٹری بناؤں گا ہم یہ ساتھ ساتھ چلیں گے لیکن اب ہم یہ بھی ضرور کریں گے کہ جیسے جیسے نئے نوڈز آئیں گے تو ہم یہ بیلنس فیکٹر پہ نظر رکھیں گے اور جب یہ بیلنس فیکٹر ہمیں ایک سے زیادہ نظر آئے گا تو ہم یہ ری آرگنائزیشن کریں گے جس کے لیے میں نے لفظ روٹیشن استعمال کیا ہے یعنی کہ کسی طرح ٹری کے نورز کو ہم گھمائیں گے کہ ٹری جو ہے وہ دوبارہ بیلنس ہو جائے تو آئیے یہ کاروائی شروع کرتے ہیں یہاں پہ آپ چند ایک نمبرز آپ کے سامنے ترتیب سے آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح یہ ٹری بنتا جا رہا ہے تو یہ کاروائی شروع کرتے ہیں سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ میں نے انسرٹ ون کال کیا میں یہ اسوم کر رہا ہوں یا میں امیجن کر رہا ہوں کہ میرے پاس ایک انسرٹ روٹین ہے جو کہ میں بعد میں لکھوں گا جس کو میں ڈیٹا آئٹم بھیجتا ہوں تو وہ اس نوڈ کو یا اس ڈیٹا آئٹم کو اس ٹری میں جو کہ میرے پاس موجود ہے اس میں انسرٹ کرتا ہے اچھا جب انسرٹ میں نے ون کہا تو اس وقت تو صرف ایک نوڈ بنا جو کہ میں نے دکھایا ہے اس کے بعد اگلی کال میں نے انسرٹ ٹو کی کی یہاں پہ اب میں فورن آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ بائنری سرچ ٹری بنا رہے ہیں تو یہ ٹو جو ہے یہ کہاں جائے گا یہاں پہ وہی بات کہ ہم نے وہ کنڈیشن سیٹسفائی کرنی ہے کہ کسی نوڈ کو لیتے ہوئے اس میں جو ڈیٹا آئٹم ہے اگر کوئی نیا آئٹم میں آپ کو دیتا ہوں تو وہ نیا آئٹم اگر ایگزٹنگ ڈیٹا آئٹم سے بڑا ہے تو وہ رائٹ سب ٹری میں جائے گا اگر چھوٹا ہے تو لیفٹ میں جائے گا تو واپس اگر سلائڈ کی جانب دیکھیے تو نمبر دو جو ہے وہ ایک سے بڑا ہے تو وہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ بھئی وہ ون کا رائٹ سب ٹری یا رائٹ right چائلڈ بن جائے گا کیونکہ فی الحال اس ٹری میں صرف دو نوڈز موجود ہیں یعنی کہ ایک اور دو اچھا اگلی کاروائی میں نے انڈیکیٹ کی ہے کہ میں نے تین انسرٹ کیا اب وہی بات کہ تین جو ہے وہ میں ایک سے کمپیر کروں گا تو وہ رائٹ سب ٹری میں کہیں جا کے لگے گا وہاں سے چلا تو میں نوٹ ٹو پہ, پہ پہنچا نوٹ ٹو پہ کاروائی ہوئی کہ بھائی تین جو ہے وہ دو سے بڑا ہے اس لیے وہ ٹو کے رائٹ سب ٹری میں جائے گا اور چونکہ ٹو کا رائٹ سب ٹری کوئی ہے نہیں تو وہ ایز اے رائٹ چائلڈ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا یہ ابھی تک وہی انسرٹ پروسیجر چل رہا ہے جو کہ ہم پہلے استعمال کر رہے تھے اچھا اب یہاں رکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہائٹس کا اب کیا معاملہ ہے ہائٹس کے لیے اب یہ کرتے ہیں کہ ون جو ہے وہ فرض کریں لیول زیرو پہ ہے یہ دو نوٹ جو ہے یہ لیول ون پہ ہے اور جو تین ہے وہ لیول ٹو پہ ہے تو رائٹ سب ٹری کا ڈیپسٹ لیول کیا بنا دو ون جو ہے اس کے لیفٹ سب ٹری کا لیول کیا ہے وہ چونکہ ہے ہی نہیں تو وہ تو ہوا زیرو اب ان کا جو ڈفرنس ہے وہ ہوا مائنس ٹو فورن ہمیں احساس ہوا کہ یہ ایویئل کنڈیشن جو ہے یہ اب سیٹسفائی نہیں ہوگی اب یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ بقیہ نمبر جو ہیں وہ بھی اس ٹری میں ڈال لیں اور پھر ہم بیلنس کریں گے نہیں جیسے ہی ہمارے ٹری میں ایک نوڈ آتا ہے جس کی بنا پہ ٹری جو ہے وہ ان بیلنسڈ ہو جائے گا تو ہم وہی روٹیشن والی کاروائی کریں گے اب روٹیشن کے لیے ہمیں کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑتی ہیں یعنی کہ ہمیں اس ٹری میں دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ یہ روٹیشن جو ہے یہ کون سے کے درمیان یا ان کے اوپر لاگو ہوگی یا وہ کون سے نوڈ جو ہیں جو کہ اوپر نیچے ہوں گے خیر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ابھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے فی الحال میں آپ کو اس تصویری خاکے میں یا یہ جو ہم ایگزامپل ٹری بنا رہے ہیں اس میں ہی آپ کو یہ روٹیشن دکھاتا ہوں لیکن جیسے جیسے ہم یہ کریں گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ میں روٹیشن کہاں اور کیوں کر رہا ہوں اس کی وجہ تو خیر سامنے آ جائے گی کہ پھئی لیول میں ہو رہا ہے لیکن وہ روٹیشن کہاں پہ کی جائے کچھ صورتوں میں آپ کو وہ خاص طور پہ صاف پتہ چل جائے گا البتہ اگر ہم دیکھیں گے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں کہ وہ اتنا آبیسلی پتا نہیں چلے گا تو خیر وہ ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا کہ وہ کون سی سچویشنز ہیں جس کے اندر جس میں یہ روٹیشن جو ہے وہ ذرا کمپلیکس ہو جاتی ہے فی الحال واپس سلائڈ کی جانب چلتے ہیں جس میں اب نوڈ ایک جو ہے اس کا بیلنس خراب ہو گیا ہے اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے تو روٹیشن دیکھیے میں نے کی یہ جو ون اور ٹو والا لنک ہے ادھر میں ٹری کو گھماؤں گا گھمانے میں یہ ہوگا کہ یہ جو نوڈ ٹو ہے یہ اوپر جائے گا اور یہ جو نوڈ ون ہے اور اس کے جو ٹریز اس کے ساتھ اگر لگے ہوتے وہ نیچے کی جانب جائیں گے اور ٹو کے ساتھ جو ٹریز لگے ہوئے ہیں وہ اوپر کی جانب آئیں گے اور دیکھیے میں نے جب یہ روٹیشن کی تو اب جو نیا ٹری بنا اس کی پوزیشن کیا ہے اس میں دیکھیے کہ ایک جو ہے اب روٹ نوڈ نہیں رہا دو روٹ نوڈ بن گیا ہے اور تین جو ہے وہ اس کا رائٹ right چائلڈ اور ایک جو ہے وہ ٹو کا لیفٹ چائلڈ بن گیا ہے اسی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے اب سوال کرتا ہوں کہ مجھے ان کے بیلنس فیکٹرز بتائیے شیورلی ٹری جو ہے وہ بالکل اس وقت بیلنسڈ ہے وہ تو شکل سے ہی نظر آ رہا ہے کہ جو نوٹ ٹو ہے اس کا بیلنس فیکٹر زیرو ہے جو نوٹ ون ہے اس کا بھی بیلنس فیکٹر زیرو ہے اور نوٹ تھری جو ہے اس کا بھی بیلنس فیکٹر زیرو ہے اب اگر اس تصویر کو آپ سامنے رکھیں اور اگر آپ کاغذ پہ بنا ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا ان آرڈر ریورسل کریں یقیناً وہ ہے ایک دو اور تین اور اگر میں آپ کو اس سے پچھلی سلائڈ دکھاؤں دوبارہ یہاں پہ اب وہی سوال کہ ان آرڈر ریورسل اس ٹری کا کیا ہے ابھی اس ہائٹ یا بیلنس فیکٹر کو نہ دیکھیے جو میں نے یہ مائنس ٹو لکھا ہوا ہے اس کو نہ دیکھیے سمپلی اس ٹری کو لیجئے جس میں ون ٹو تھری ہیں اسی ترتیب سے اب مجھے بتائیے کہ اس کا ان آرڈر ریورسل کیا ہے وہ ہے ون ٹو تھری اب بیلنس کے بعد ٹریورسل ون ٹو اور تھری ان آڈر کے حساب سے تو ٹریورسل دونوں اب ایک ہی ہیں یہاں پہ آپ چند ایک سوال اگر ان آرڈر ٹریورسل دونوں ٹریز کے ایک ہی ہیں تو اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ ڈیٹا پرنٹ کر کے دکھاؤ اسٹریم میں ہے تو کیا اس پرنٹ روٹین کا ریزلٹ جو ہے وہ مختلف ہوگا اگر ٹری کی صورت پہلی والی جس میں وہ ان بیلنسڈ ہے یا دوسری والی جس میں وہ بیلنسڈ ہے کیا ان دونوں آؤٹ پٹس میں کچھ فرق ہوگا یقینا نہیں ہوگا دوسری بات اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے تم نوڈ نمبر تھری ڈھونڈ کے دو یا مجھے بتاؤ کہ اس ٹری میں نوڈ نمبر تین ہے کہ نہیں کیا آپ اس کو ڈھونڈ پائیں گے وہ پہلے والا ٹری ہو جو انبیلس ہے یا وہ دوسرے والا ٹری ہو کوئی دکت ہوگی یقینا نہیں ہوگی بلکہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے والی کنڈیشن جس میں ٹری جو ہے وہ لنک لسٹ جیسا لگتا ہے تین ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کتنے لنکس ٹریولس کرنے پڑیں گے آپ ایک سے شروع ہوں گے اس سے دو پہ جائیں گے اور اس سے پھر تین پہ جائیں گے جبکہ جو بیلنس ٹری ہے اس میں آپ اس کے نئے روٹ نوٹ سے شروع ہوں گے یعنی کہ دو اور فورن ایک ہی لنک کو ٹریورس کرتے ہوئے آپ وہ تین والے نوڈ پہ پہنچ جائیں گے جس پہ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں تین اس ٹری میں موجود ہے تو دیکھیے کہ بیلنس کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ بڑا فائدہ ہو گیا ہے کہ ہماری سرچ جو ہے وہ امیڈیٹلی تیز ہو گئی ہے ہمارا ٹری جو ہے اس کی شکل بھی کچھ بہتر لگ رہی ہے یہ وہ لنک لسٹ جیسا نہیں لگ رہا اب یہ کاروائی ہم کرتے جائیں گے جیسے جیسے نئے نمبر آئیں گے اور ٹری کو جہاں پہ بھی ہم نے ان بیلنس دیکھا وہاں پہ ہم اس کو بیلنس کر دیں گے چونکہ اس دفعہ کا وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ گفتگو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے آئندہ میں آپ سے یہ کہتا چلوں کہ یہ مثالیں کتاب میں بھی موجود ہیں میری تجویز ہے کہ آپ اپنی کتاب میں اس مثال کو دیکھیے اور اس مثال کا بلکہ کوٹ بھی دیکھنا شروع کر دیجیے تاکہ اگلی دفعہ جب ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں تو چیزیں کافی واضح ہوں اور آپ کو فوراً سمجھ آ جائے کہ یہ ساری کاروائی ہم کیوں اور کیسے کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ گفتگو اگلے لیکچر میں ہم مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ